دل دلان دل باز باز باز باز باز باز جماعت مطلب زان خدا مقابل داجری اول بجرت سابت د کلاوت د کلاول ابغل سدرو سان امر رج سہبت متعمت کا سوابط روایت لیکن جمور پر نقلے کرے اگر لیکن صحابیت نے توقع نہیں صحابیت حاصل کی مدعی صرف او اسلامی, او اسلامی او بل اسلام راؤ خاطم کے صحابی بس سا دا محتر دے دے نور مانسل سوگت کی يا ايها الناس في زمانه قد هلغلي قال لي فجرده سمعت من كان خبرت لنا يقولون انه ليس سلام سمعت تابعين امی دار <copyright> منی واد بہی موسم کے سو تو مقصد داویہ دا کتن کے خیال اے نن صاحب کریمو مسلمان حرم دا اندر رہن اے سیوا دا پر پنجا جی نے دین سے تعارف شری دی مزرو پی موسم قارہ وچ بدے کے سلیقیت نہیں تے شتابی داوی ما کئی لیکن باہ کتھو پھر سنی داوا ما کئی دا حق وے بھی اڑایو تے نہیں اور داوا ما کئی تے شرافت لیکن بے شرم تے بدوے نہیں نا داوا لیکن نہیں جہان تے بدوے یا دانا محمدی می دانا دانا دجا انصاران دین انلاین مرحبا کا ہمارا ضلع منریہ دلا کولا کرن ہرنا دکان کی محمدی یارا محمدی اسمیہ دیو قوم کا شہادت ہے دائیں مین او یمین شہادت کو اور قران نو نو بریونا نہ چاوتا پیلار نہ سیگرا قوم ہمارا کن نو دینا وفجر مرافق محاجن دال بردار اجمالہ بنی او میرے سروا تفسیل ذکر کی مہاجری آیا مہاجرین سے بجرت سنگیسرا نو امرکہ چلاور یہ تو پندرہ ہزار چار پھر بارہ ہزار تو نظر جانا یہ وہ مینا ہے اللہ نے ارادہ تھا کہ اب یہ طاقت کی طاقت یہاں پر کرا یہاں کو با من لبن متجو رسول اللہ نے نداوسنا وا ساتری نزال کرے حمد تو مقرب الراز نے مارا نے ساتوں ما نے بھی سو تفارا یہ وداع اراپا نے اخر کا تو داغے کو علم علم پکڑا چلے واپس سبب سبب انا لم انا سالا سالا فنت الى اللہ فجین اتا اتا یعنی جو میں کو دوک اور راکیل اور راکیل تو سوال کی دیشو نہ ہندو سے ہوا علم یاسین الرحیم وہ منع فرمایا نے نہ نہ کوئی واہ وا مقفض کہ ماروی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تدویے صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پوچھا گیا میں سیرن تقار یا رسول اللہ قال برا تلاوت نے فرمایا نہیں <تصفح> کرنا ہے میرے کرات نے ماروی کی جوسمے لا وبقلت هذا ترى انا قال لك لما ينهي يا ربنا زفر لاك انا لله وانا الى الله ما انا وهذا كما محمد بن سنان كما خنوا قال لك انا لكن قال قل الذين يرسلهم وقتنا في الغار تحت الرض تحت لا صبره مو قال ماذنك يا بكر في اسمي الله بابو قورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صد ل雨 خورب غروف ، نبود fatherweet en عقابرہ ، صلی اللہ علیہ وسلم ص tables ، چidedی جو، علیہ وسلم س Lewis علی کردے ہیں ، برو ا gospو harmful طوارہ دیل nights صد لیل خوب طوارnaden خورب سب و بربی حیث Zheb Schwab فورو ایدی ، ایدی فیکی آپ� کرتے ہیں vertical那ی تظنیب اس آہ десятهوقہ اللہ علیہ وسلم رب انسوجہ ایک مسئلیا تھے حد تاکہ دی نہیں. لیکن رد آ رہے حضرت اب باب الف کی مامی بخار خریدر خوات ان لابوں کا تیوہ کر بند کی لالا <سؤال> کو پھر تعبیر کر مہانس رابطے ابا باب دروازه مصنعه او ایجکله دی قربی برکن غنمک وصال در مخاطبانی حضرت روایت مصنعه یا دهنا بلال ما من ادنا بابنا حدانا فرع که تن دارین منادر ینا سبب بوقار خبر ہوئی کہ سنا یؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندر اقیر کہا قال رسول اللہ صلی سبب وجڑا ہونا نہیں ہم کو مطلب پہ نہ ہوا بھئی اپ کہا رسول وہ خیریت یعنی کہ اشارہ وہ پاک طریقے سے کہا منظر عالم کہا رسول اللہ کہ ان امن, امن احسان طور کے رحم ابو بکر ولو خالی <سؤال> بعد حالت دوستی محبت محمد رتبی کے افسل بس اجیت دا اب بکر postcss نے میرے صلوات والسلام کے علاوہ نے وفات برباد ہم کو تخین کا فرمان دے میرے سلام فنا خیر او اب ثم عمر ثم عثمان و خیرت قدرت بعد مشراوت او مرا بند حضرت میرے میرے جود ہے بہت تصرف میں شافع رضوان کے میں نے من الذين خليل لكذبت خليل حضرت امام مدینہ مدینہ کے نام دلوار بنائی ہو اس لو حضرت تنا کے امام نے نامہ تنامہ بھی نہیں ہے بنا دلامہ میں نے جدا اور یہ جاتی وقار امنا میں سر کی خلاف جناب نکل تو وا کے نبکار ہم نذکار رسول من حال و لا تقصین ابو تصدیق رضی اب زو ابا نے ہمدرد اب زو نے دا عالی تفصیلی دا لوگوں منتظر نے حاضر حالات دا اپ دی حالات قدم سبحان اللہ نے و مطلی دار تو مقصدی کا اگر چاہتا ہے نا عمر میں اگے سے یہ جو نماز میں مجھے سے تمہاری کر کہ عزت مراغ پر حالت بیان کی اور بنی وہ بیان ہے عطاش اور ابوذر ابو نہ ما سما ورت ہے نبوت پر نصاب پر ما سما رہا حل انت تارق لی صاحب یہ مرت ہے یہ تاس میدان پر امر کی سما سما رہا اماوز بعد ہے اتنا تجوز سے دی واقعہ ہے یاد دنا مال ہے اتنا بلک مگر کتنا کوئی نظر انا اسمانہ دنا نے روایت ان دریا کے سما رہا کہ جدا جوڑ کا جس سر ذات سلاسل جا کے چنو یا اور بکر موجود اور موجود كانوا دوں کہ جماع مردہ چته بني بکر امرغا لیکن <سؤال> زامیت فاته تو تعین دوبارہ وی راے ایو ناصحاب کم سہت آمدہ کالاج مقام انکم کو تو لہ رجاء سرت بو کالبو لبلا پختو سمم بعد رجا میں بس رات کی ما تو من سکی او نے خبر نشتا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال <سؤال> يا رسول الله كيف نشهد تونس و سرور قال قالوا يا ابن سبا عمل عليه قال قال ابن الله قال اللہ جواب نالماني كهنا تعالا خدا محمد تعاليم سن حالت من او کو زياد موقع فاكا او کو زياد موقع فاكا بپا باضا هوا مخانه لگا عمل نهو برمارا عقاريت معولن قوي يوم ذولا زار بار ذار بار تي پشان دو او حتى رب الناس الخلق <تصفيق> معرضو اشارہ طورت خلافت طرف قصر طرف دیو جنس میں لگی گئی فاتح اعظم تو دکھو زمانہ کی دس پالت دو خلافت ہو اور طور بلاد او صرفہ خشیو غنام دیر حاصل شیو حتی از رب الناس بیاتا روان شا روان اپن خلق وقام را قرضی زمنا تکنے را حصول دا آرام دا تو قام کی قرمالی شیئی او بشیئی ناکب او قرضی مانی آرام دا اگر قرضی حاصل شیئی مقصد دا وفي حدثنا محمد المقابل قرنان صلى الله عليه وسلم موضى النافض عن صعب النافضل فانا في الآخر يمر فقال رسول الله من جرى صعبه وقال الله لمنذ الله اليه مقابل فقاله ذكر إن هذا شقه يسعوي يسرقي فالآحنا طهد ذلك إن فقال الله رسول الله إنك لا تترم ليه مقام كي ترجم مدين فذير درو إنك نصد تتصنع ذلك فإلا لديك من يمني تقبروا وقال موضى قد رسول ما جگرانہ تو وہ پاداشناں بولےمانہ پڑھا جا رہا ہے نور محمد بن عبدالرحمن نو نبوارہ بولتے نہیں کرتیں قبول مانن کا کٹلیاں میں جان ملا جائے کہ دیا تو ان کا کے بیچات کے نور اور جنوں سے منہ سب غلطان جی امان نہ ہے عالم جہاد سے غازی پر بھی غازی تھی فرمان نے نے کہا یہ میں موبائل پہ تھا فرمان نے نے کہا میں جا رہا ہوں یہاں میں باہر سے یہاں باہر رہیا قال هو ذا الما الذي ما لاذ الذي وقال وقال ايضا من اصل العاد لا خريبي خالد روزلون ما اجدك من ياد اللہ نے جن سے ایمان من دلالان اور اگر اللہ نے جو ہمارا مجھ کو نبی سے لو سمہرا فلا مدعا ہوگا تر سنن مرشا وہاں کوئی مقام ہے نبی سے اجازت باندھ کر وہ مدینے کے فا والے کی سنت مقام در پر چاروں مان چلے وہ سنح مقام پہ ا یعنی بل عاریاں قاما امر یہ کہ اللہ میں ماں تھا تو اللہ اور اللہ میں اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مندی دی دیو غازی لاش میں قوفین سے ان لاظاب نے نماز قید مننے یعنی بھی مجھ سے کہ اے رب اللہ علیہ وسلم کہ ان آیت ایجاری نے مرا بھیجا غازی نام کا جان ابو بکر اللہ وان يقول لا تک فتقله وقال لي اب انت وامين پھر کایاں ملائکہ ولی نے سیادی لاں کے پکلل لاں محمد محمد منس جن نہ سرگی والے ہلک اور جڑے نشر سرگوتنی کی سرگئی کو میرے ممی بس منگ نہیں سر کو مذا باب متکلم و شروح و اعادہ و کلام عمر کہ یہ خبر تھی پسقته و بصر جب تابو کا جب چپ شا یہاں باسنا و چپ ندعو بکر وقان عمر یقول عمر ما علمت بذار کے الا مانے علی مکہ کہ عمر نے مذا باب اعادہ نہ چپنے از وہ کے خبروں ما رض نے کلا فرین تقدم فل کلام با الا نے ما کہہ رہا ہے کھڑے ہوگا حیات و کلام بن جب ورت ما مقالدار کھڑے ہوئے پڑنے اسو مانے تو تو سوچ سوچ اب لگناس نتقرن و قدر اب لفدنور خلقنا فقال في کنامی ہی نمی لفدن سیدین اکر فکر کنام کی نحن الامرا و انتم الوزارا مسلہ ذارا نحن الامرا من بین قریش نو مرای حقا مارد تا قریش نو انتم الوزارا استاد فارت وزارت قار قبار المنزرم لا واللہ الاسین نے کہی دے چونو بلتا لا واللہ الانا خرم من تاسکا لکو من نامیر و من کم امیر یومی بدلنی فرامیر و استاد و نبی قار او بقر لا رب ہاک ہوا اب سر و او سمر عمر او او او خبر کر دیکھ نقصانی دی بل و و و لاسوگار خبر بالکلاتا عن عمر فتقره اللہ انا زبر کرے محسن جل شاد اور زوالے وقال عبد الله کی عبادت قطب قد النبي نے میرے سلامات بھیجتا ہوا نبی جتا بی اللہ علیہ رسیلہ وقت نبی نے سمخترا ثم قال رب في جلالا سراسن نبی جب دماغ میں ما کا دروازہ فضیم مفیدی فبد امر مفیدو گذرا فضبد ابو بکر صدیق میں مفیدو گذرا ما کا من خطبہ ہےما من خطبت, خطبت ان الله ربها نوا مرا خالق, خالق, خالق منافا کام و فس كان الله فقط ذاقيته فسبب ذاقيته قد بينا تعلقه وما فقط فسبب ذاقيته ثم فما ما هدا وفقد مصيواش بيان الحبق فقد خلق ذاقب بس رأبو بكر الناس الهدا فقد أبو بكر خلقته ذاق سيده وعرفهم الحق ويقره دا حق شفاق شغل موت جناب رسول الله سمية حجة وفرجوا به يتنون رأوه يتنون فترع ايات رأس الله قرجوا موتنا وما محمد إلا رسول حسنا نطبي رسول الاشاكرين بغا كان محمد بن جابر بن برده بن دانا بن جابر رضي الله عنه و سيدنا ذو النورين محمد بن حنفيته و يا ابي ايها الذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتابت محبب بلال الغالب ما والسفاد عين الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال رزق ثم من قال امر وخشيته رزق سدا صار كذلك لكم اسنكم الله عز وجل عثمان نواب مروال دو سال بدل يا ترى ثم ما مواد کی بکولو بکول صلاه درما سلام جہان سے تو یہ نقطہ چوک لائے ہیں کہ سر کے اقامت کہ سر کے نبی علیہ السلام اور افضلین کی حیثیت میں اور علیہ السلام علی کمال اللہ اکبر رسول اللہ اعظم اور ادالا فقید ما شاء الله ان اور وجالا وجالا یتعننی یادی جاد دل تولے ہم نانے تقریبا مگر موجود تنبیہ علیہ السلام مقام وجود علی و تین و فلا دیں اور ما یا گز تاک بعده قوين سماع سامو تبارك الله هذا कुमार فكانت ترهن كثيره فرصات ما كان فيه سؤال ذهبا ومظهر ظهر ما نسروج ما محمد المذين مش في حد انا نروح يا اخي عشان هذا كان لما نجيجا نجينا النبي نذكر النبي وبارك لازم ان نار رسول <سؤال> لازم لازم تواضعين وتواضعيات يوم السحر <سؤال> وضوء بكير بيروت وقون بما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فرجاءوا صلى الله عليه وسلم ان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولن نو يومي اذا بقى مخاج وقتي عند النبي صلى الله عليه وسلم دعاسا تولوا بنن مغتياوا سوما خدمته في جامع مسجد راهي مساجد الجمعات فصالا على فکارو خراجا وطرہ رواجہا اونا پہ دیت رب باری تلے دے جماعتم وطرہ رواجہا اونا پہ دیت رب باری تلے دے پہ خارم چوارا ایسری راواتب باقرسی حس ارعانہو تخوص مکوزا اونا پہ حتی آتا خلا بیراری سلے نوت نبی اللہ علیہ السلام بیراری سلے فجر اصول زب کینا سا دروازی فاطر حباب انزم کینا سا دروازی وقا باہا من جرید نزا غی دروازی سانگزو ک با کلامات افائزا نہ ہوا جائے بیری داری اس نہ صبح بیریانی اس نے توکسہ تفہ میں اناث فمیں ذرا کے غائب کیبانی اوغلو کی غائب ہو رہے تھے دیکھیں اور توکسہ پ با اناث وہ غائب کی میں دعائیں کی بانے ہو جا ساتھ رہا لنگڑا کر ہوا دو پر کھنڈونا و اللہم اتنا دي سارا حجنی راستے سے نکلنے کی و گندا ما فی مساللام تعالی ما با والسلام اج فرما نے سمان سرت میں بیت دروادی تران سورت اینال با واو چن دروادی فجر استن با با کیرا دروادی سب پنگ تو دامے لاگون ق مناقیب اور سبی راضی کہ نام یامرہ بحادرات کی راضی کہ تا کتنے ناروانی بر اوپر وصرح بذ ذکر کہ لا کوننا ظاہره انه اقدار ذالکا وقال هو من تلقاء نفسه او تصرف دیوان موجود اللہ پر دادے تو تم کہ اور وقت محمد نا پھر আদম یہ کی غلطی یو ذر یو فاندوس تمہاں گدا رہا دی آدھا تکم یا غرب چوئے دی شاشی وانا بے روات محمد جارو کی پیش آدھا تا دی کنش تریمہ گاتا دی بنو کتاب الفیسان یو در یو فاندوس کی باہی چی بے روات دا روات دا روات دا چی نبیر اسلام سانا چی مات عمر نوکر نبیر اسلام لیکن نوکر روات دا روات دا روات دا روات دا روات دا روات دا ہمارے حاضر ارادہ حاجر نویز عید اللہ شروع پانے تکنی سیکھا او را ایرادا جیر ہے کہ جماعت سے ویشی فقل تول ما سوالا اللہ لا ایردین اللہ عنہ ایردین اللہ عنہ کلالا کی فلانی باہن سوال رو جاتی ورید یا تی بی اللہ عنہ کلال بشارت سرسرہ شروع دا جانتا کرا جی یا تی بی خیر را نفائندہ انسان ویحرک الباک وقلت من حالا اقادا حرم وقال دعا فقل دعا نسید سمانید لہ رضو اللہ فقد قال دع ماي قد قال يا خالد اذا لا من جنا دي قد قال وجلس مع راسه فكتب يا غزالي بدل اليد يده تمارجه وجلس مكتل هي فكتبني رب الله سلاما قال خير يا كريم بجانب سنه خير الكلام وقدما هذا الفضل فانا ما قد قال عليك يا متكلا نجي الى النبي اذا بار بار قد قال اذا نوبشر في جنته کا جنوجرے قال الشراء صلى الله عليه وسلم اوه وقبولهم اما تابعوا فقبولهم لان قبرنا ويهودين كرادين لنبيل السلام اوضا ومقرد ومرنا وضاقبر وبيلين ومحامد ونوازين تسنى يوم زائنا قدد اننا ناد المالك اتزامنا نبيا تبقى سائدا وخدا سائدا وخدا وابو فاقر ومر واسمان فرجا فسن فالطارق اسفت فإنما اعتدت حرقات اهوك اسفت صابت شانا فما فضيقم نشرف نبی شاہد ابو عبد اللہ عبد اللہ امر خط <ؤلفاء> مارش <سؤال> <Four mundialALLY: جوس> <سؤال> <people> ربنا ناعم ربنا جل وعلا قلبي يقول حق على يدين لي فارغ چہو کوقان اللہ کو کم کی تدا اللہ خلق دعاء اور ذکر ذکرمش واقعہ جب آواز کر گئی ذوالانوں بقوں کی قدعو اللہ قلق عمر رضا مرد و فائد و عقان کو لئے دعو اللہ قلق عمر رضا مرد و خدوجرہ سرینی یا دیکھو دے شکر میں کھتبانی خلق کلح جایبی رضا مرد و فائد و عقان کو لئے اذا رجل من خلقی یوسد و زمان سکر و غامر فائد و حلامر فائد و خدوجرہ سرینی اگو میری یعی رحمت اللہ انار بتا رحم کی ان منطلار جو ایدہ نے کلام اعظم میں دا چا دا وہ کہتے ہیں تا در مرجری کے تا درت کو ملنا امر در انبی علیہ السلام کا سوری لئننی کثیر ما کونت مما بدی در درت نے میرے اسلام نہ وہ اندے کون تو وہ مقرروا مر و وہ ان مردنے <سؤال> اور محمد کے س dét Llav请 ، اگل کرتے ہیں ڈجولو�ا puضا۔ واق Ont Александрیہ ابن امsteinidal Industry innanしょうق chanting 한rat ، tubeoses Fivelinení szat Katte خواہلے dursلہan�나� rideeln جعلی ایکali حقاتل ، sur Display Euh Мعلی ام Seattle mir Tiger Gamifier« ڈروی ورکا write Jared round hole as well as people an asking him on the intention ۔ محقاتل ق oscurs ہیں۔ ڈروی ص metalہ کھارakov م algum amusing amusing مای واسطہ سب دسرا جا بک بکر وادن پڑی او بکر صدیق ناو دخلے دلاثت آئید دوڑھوکو ناگر نجی رجی چو دوشلا او پی آئید کم کلی معاستی رجی امین ویلیو من داغت آب داغوی غطت سلو رجنن ایقون ربی اللہ وقت جاکم بیل بینا بیناتی میر ربی کم اردو خالداز گاظر آدھوی عدیت منتصر انگر واسکر کئی قال النبی <سؤال> اسرسیم رئے دونی دخل توجہ دگت دو عمر انہو بار کا تکلیف ختم دی بکا سڑا بکا امرا دے دوکری دینے خوش خور شریہ دینے والے چال برودت تے اصل ہے کہ جناب محمد بن عبد اللہ محمد بن عبد اللہ نے مراد کر محمد بن عبد اب فز سوال جا رسیدی شد اللہ تعالی برودت سرا سر سبھی سر کیڑے مارا رسر بانے سرجی نے خلافت مدد بڑی رہی کہا دے کیلش کارفت کی مانا غریب ہی تو تمارے قاتل تو سبحان اللہ تو تمارا موقتل تو اور ہا تے جنا علیہ نبوت علیہ ہا کا نہیں پر آپ ڈика tớiی دیرے اما صرف اولین کو اُسرکتا وoyu آپ اس کو ilید کرتے ہو wir vastly مہاری بنا نظرة دیر و śتا سورجتیکن اُمار ذرا پر آپ کی کو توبا لیا ترج lumière اور ویدوڑی را اس طرف فقا لئی overseas رسولیہ ایسیفے وقتا است ملوامی اپنی طرف دیر لاستانی رسول واقعالی اُمار افضلینے أو عند من منxyخ afتان ملوامی ش는지 کنی حق flashlight ایسیف وقتا استttار ای اٹھا نے والا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابد دوار ابد دوار کر دیا یہ اللہ اور کرونا دلال ما دین ما دین اگر دلال بنزو بنزو کہ میرے ہمیشہ ہم کو پایزر کی لے کہ مخرج الاسلام راو ای جزا الاسلام راو موت کو بار معروف ہے وہ اسلام نظر برابر ہے خدا دنا دنا کرونا دلال کرونا مارنے چاہیے نا انے نبی يدعون يتن ذاغارة كريسلون قبل ايرفع مقيلت يوزنا ولا فيه ثم قد قام فلام الى ارجون ما اخذون بمنتبه فيضانين هذين فترحم الامر وقال ما خلق انا ما خلق ذا احدا احبوا الى رزنه وتايثار عمل مربومی <تصفح> وذكرت انا ابو بدر رحمه الله وكرهك انا ابو انا ابو بدر رحمه الله وقد ذكرنا مثل جنازه النبي الكرامه سيدنا علي رضي الله عنه قال لي محمد بن زوين وكان شاب جدا ولسه صغير وقال عندنا سيدنا قال انا دين موري نقره سيدنا النبي الرسول الله وكان وكان نسئبات والفضا وتقها كنا ف Tim أنuckle الإبيák والصحر إن وظامر و هو ابن محمد و منذえ من節目 التى ن inher SAY فتعليه عمر فتعليه ابن عمر عن بعض الشعنهي وقبل عزم عليه الصحب رد كل ، وقأت��zet концberто عمر ذرة معي لذرة كنت وقلتها ومفتو مح Learn Abidaph و Essentially عبد الله بن عمر وقأتنا بعض الحالات nagyon عمر لذرة رد ما Video کوشش کو ان کے اور کامل رجنا بچوں کو رہا تر امر پورے رجن ہونا خلافت کے عمر दादनो करना मगर नदनो करना दादनो करना नदनो नरेयान सलाम अलैहि वसल्लम अनसादी बकलम अद दाबो नासो योल सुबेरा जी मदद साहब कहवत बसर फरमादा तो तलाह सयारे ने लकरे कि तो पूछने के और मादा आला तलाह सयारे ने कईदा मेरे पास कहाला शिया तो दोने तेरे को लदक ले नने में कईला قارا انت ما من احبابك ان سراتا لك تاسلمي ان فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونيم خشاشي في شواني وشادا خشايز منك فقوال النبي صلى الله عليه وسلم انت ما اذا حب عمل دوجنا سريدا عامر سمجھ لیں کہ یندا نے قریب دن تھے دانہ ما من احبابك انا رسولي سمجھوں تر انا احب النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر رضي الله عنهما من الذين صدقوا وجاءنا منهم يخبرون يومها انهم قد عملوا من اجل امره هذا كما قال يا يوم كنتم قد ادينتم برمز النبي اور یا خاص بندگان دیکھی سون مکل کر مسابنا فی کلامی نفل نہ خبر اللہ سے مسابو فی کلامی یعنی پر کلام کی نفلین چیز کلام مجھے خبر سے جیسے مطالق کلام کی یا جی ہی جیسے رائے چلئی ناغم اللہ نے سیکی مصاب حضادی منظر نے یجماہومت کے مقصد طیفن دے شگن دے یجماہومت کے ثوقیف انو عمر ایلونبے می صاحب دے دار دار دے کریاں نال دے کنڈالں ہن الکنا کنڈالں من نبی و امام حضر کرم شاہ دے قول فر ہم نبی و امام رسولی و امام نبی دے حضرت نے اللہ نے عطا کہ میں اجازت دیناں کہ جہاد میں تعذب میں مزاد باد زمانہ نے قول کرے میں مرون کہ انا یعذبوا بارگاہ خبر کی ولد هذا جنايا يا يا ولد هذا جنايا لا جاءنا كلامي جاءنا اكبرنا بما ما ما قال لي يا انا انا كيف يريد فاطمه سبحك انت ما تحقيق ذاب الالف قال دعنا برسول الله اول قال رسول الله اورادين وَبَيَاتَ كَنَازِرُ مِنَ الْمَأْمَنِ نَجْمَارِ مِنَ النَّارِ وَقَرَانَ أَيَّانِ أَبِي مَرَايَكَ دَارِمَ مَثَلًا مَتَقَلَ لَمَّا كَانَ وَارِثُهُ جُوَارَ لِشُعْمَدِ ذُنُهُ وَزَمِش مُغَيِّرُ ذُنُهُ وَلَام أَبُو لُولَا مَذْرُوُ شِيَارِ مُتَفَرِّيَادِ كَاو يَعْنِي فقام ابن عباس انظہار دا عالمی قو فریات توی لگی ابن عبداللہ ابن عباس نے انتظر کا یہ جزی و فریات تھا یام المدین ورہن قاندار کے ساتھ موجود شرح سے انستاب افادت الفضلہ شرح دینا امتا قرش استاب افادت انتا آمار لیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانت علامہ محمد جعفری نے بھی بڑے اس کیفیت کے سکل سباط داوا سما بارات سوال کرا دے مزہب دا وقر بہنہ محمد جعفری شے باسان دا علامہ محمد جن بہت رکے کے دا فرمایا سما بارات سوال کرا دے میرے منزلہ شے ساتھ رہستر باسان الام ما ذا قدم من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى اجتى تانقو صحابہ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى فتنفضت دم استبيرني بنما ذا كمن من الله ذا صاد له سارا فضلال من فریاد سے روس سے استخلا خلیفوں بستریں گی تریکہ بستریں گی غم کی مخصوص عادت اخلاق بستریں گی درایاں سرام ذم ذات مات کو فریاد دے, دے, دے, دے, دے, دے او سو جذا فضلا تذلیل زاہ نے داد وجستان استاد وجود مانید فتنہ سن جمر کے حاضر تان دے فارو دے راگی تے صاحب نے مانید بے نظر شادے جما وجود مانید او زیادہ کیج یہ مکھبر متاریخ اللہ تمہارا پر اللہ پاک نازل صلی اللہ او احسان کی تصہابت دے تصہابت نو بکر احسان کی تصہابت دے لیکن بہن تو خوف کہ دروازے میں اللہ والوں کے ما با باص بس جنتی مذ وللہ ان انی تلان الارض تجریت تمہارا پر ملزال ڈکا والد نکوان اسر فجب داور کم دور جنت جنتھ گزار قدم ہوئے جنکار ہماتنا منا اللہ ما بقوى پھر پیغا پہوں پھر علی نرا پیغاں کا تقریب کی رضا اللہ مکی دین کے عذابین پر رحم کر اللہ ہمارے میدان تھا جناب علی وانا کے ملائکہ امنابا کن اور دیکھ کر ہم اعلی ہمارے یہ حدیث ہے ابن بختم میں مصدر بیان حدیث وہ تھا کہ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر الجنه الله محمد الله محمد الله من الله حق من الله اني لاك مجاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر الجنه وقد دخل الله عليه وسلم محمد الله كما कजवन गर्बादी मकला र कलांग खान गलाक मकला अल्लाह नुसा अल्लाह नुसा नफलेमदद वारम तो बारा दरके तनी हिया कहता है यहां पे मित्र आया عمر غویر یہاں پر اکثر رات کو 50 منر لا ویلا نے میں پیدا فرمایا کہ اذا قلنا تک کوش۔ ایمان کا۔ نا اخذ او کامل تعلق نبی نے سلام علی در سرا۔ ہمارا کلام عمران میہ او دا عبد شمس نا قبلینا دے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موصول لے فدری سوا یو کم نظر جاکی دا لے فدری سوا شبار اس کی ند مالک ذکر کہ مئی احکرین مئی اشتایی اکا حافر فداغیہو دیو فداغیہو دیو صلی اللہ کہ انبیر رومائن دا واقلی فلہو الجنہ فہا فراہین دار بسندرس می بندوان باب جلن جلن پن کی کی ما بغیر بھی تصوی ہمارا دیکھو ارادہ مکارہ مباشرہ دیکھا نال اواز نال کتے کو گئے اسونه میاں ہاں والا والا ہمار روکا جماعت من اولہ قالین نہ کننا آبا اسونه حقیقتن علی مصادن ای وادادک یاسین ان نبی صلی اللہ علیہ کنا قائدن مکہ نے میں ادم قدیم کشفان رغبتے قراءت کنا اندر نکلو ناں یا کم سر بتےن ارمنی جمار سلام دامت شریف خلاف عورت سے جو ابھی عورت رہی نام یسنالام بن کر شباب رکبتے ہیں پرمالہ عثمان غتا لبدکا مینرہ اسما در مطلب ہے حیا بذاتو کریش جے منی انا ان کی چاند رکبتے ان کے شاپ کوس راول رش دلنگ بلضا حدیث پیوز اور یوپ اندوس کے لئے کہ تکیف کشبان ساقہ ہے حدیث رحمت اللہ نے ذکر کی جی کھیلی شریف رحمی دو حجد جی خورب عطاہ بیت ساقہ سبرکوتین سے پڑی جوز اور یوپ اندوس کے کشبان ساقہ ہے سا رگ فجد پیندوس واندوس کی مبورا تعمیر <تصفح> خبر دوبارہ شہید در شراب اسمان دلاؤو سمتس حق ورنک و تاخیر ہوتے ہیں ویدے تاخیر دا کے خلق جن چراہ شروع خبر شروع گئے ویدے حد نور گئے ویدے شروع شروع گئے جتا کہ دا خلق آدھے افترازات گئے جتا حق ورنکل میں اسمان لیا خیئی ہی خبر کو اسمان سب بارہ دور اور لائکی دیرے اجرا دا حد گئے لیکن فقط اکثر اور لائکس کی خلق کو خبری دیرے ش خلق ہو بار پلتوی کہ حاج اچھے لگا جو خبر کیونکہ دارو احجارت محادثی سنوید کہ بیائین لفظ محکول نہیں ہے در دیکھیں دفاع در گمان کم فائیتو یا اچھی دارت دویرے جاو پناہ ورم قادر سستان قنصرد وافشمز فرجات تلیق ورادلالم ایراز ورار قاسد دوسما فاتیتو دو خود فادرواز بیردی جدیوی جی لفظیر تخیر کی لیکن نیچ جزن سے زجا دفاع رہا اور ززا دفاع رہا سکرہ لگیدی فاتیتو خود تا خبردار تھا کہ مکہ نے گولا کو كنت ذما خبردار ان اللہ باکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق اللہ نے السلام پر شریعت اور علیہ گری کتاب او وہ تو ممن استاجا یہ تو ذمہ دار جان خبر کرے حکم تھا اللہ نے جو عامل دارنا ہمیں بحادر ہجرتیں نبی اسلام دلاول اور فصد طلب ہجرتیں ہجرت حبشہ ہجرت المدینہ مراد تھا وسحب الرسول اللہ ورائیتا <خرج> حدیہ دعوت رخید لدری وقد اکثر ناوز پیشارانا دیر خارویر خلپ شروع کریدی وشان دوریت کین فتاقیت دا حق داگنا اسمان اور سن خلال رسول اللہ صلی اللہ تا نبی رسول اللہ لدر امنیلی ولیکن خلصا اللہ من علمیہی راستی لر مات اد علوم دن نبی رسول اللہ کم چلیدی گی زنانہ فردرشید ان علوم باہو پارشیدی مات اد علیہ مات اد علیہ مات اد آلہ اس معلومات بیان پھر کو در سے اما بعد فإِنَّ اللَّهَ بَاعَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ نبی صلی اللہ علیہ گری فرشتہ اثر و ہم مجمد مستجبی نے حکم دال اللہ کا اماذا لعلامہ تیمان نے بھی اما بعد سے بھی کام موربہ سے علیہ گری ہے جو ہجرت الحجرت ہیں تو ختم بنے کر اما بعد ہجرت الحیض ہجرت الحبا ہجرت المدینہ تو تو ادھر نے شان نبی صلی اللہ علیہ ان تھا بہت سے بولنے تم جی لگونی نتا حدیث ما داو کظم داو کظم ظاہرہ تاخیر جو اسنواج دار دا قال تحقیق تاخیر دوجدان و تحقیق بہسد معنی اما ھذہ لحاظ سے تبلیغی نیاں کو لازم اعظم حدیث جتا سما درسی گئی تملامتیا اما ما ذکر نشانوی اجتادی کو تصویب <سؤال> یا دادا جن انا خوندنی یا دادا نه لگیان هات کنو چوبانو و چشون انا باید لا اوناب ننی میمار خالصان از زمانه نریسال کنو نادلو قام اغلهم ثاني انا كذلك بغيا تكونهم وجم من اهل مصر واحد ثلاث با مصر بك نعم ما قدرت قلت لمنا من هؤلاء له وقالوا لنا قري خبر کے بحان کمارا ہر کالمن آسمان نا تا ساعت نا دا انو جا مشہد رو آل آل آل آل آل اللہ خشا قرآن او بین لکا اس سوالات راولیت اس کے جوابوں سے ہوگی دا <متحدث> داال او بین لکا راشا کینشی باقا بین سلام سے جواب آیا صدیر ترازہ اما فرارو اے موحد فاشردو ان اللہ فانو فرار فجنگی وقت دول آگنے او وذکو وحیقم پا قصف سرائی نکا چھا اللہ تبا عفیق کردہ وغفرنه اٹلاف اللہ عنہم قضاف اللہ عنہم نور وید گرد اس طرف خاندہ خوفانچی والی ترالہ معف تذکرہ معاملہ سوزانے تیلا دپی کے علم مدار جی کو کلہ مافیذ اللہ نہ ابا تو اللہ تمہاری کلیلا فتا کو کلہ نہ ار کے دعو غیب ابستر جائیں گے بدل نہ دعوی علت اور سبب دعو انه کان تحتو اللہ و نکا کی نور نبی علیہ السلام او بیمار اندر نبی رسان پر امر فاض شوی دے ان رسول اللہ صلی اجر دیو صدید حاضر دیو نو صامد دی بدر دیو انظام دی بدر دیو دی دی. حاضر شوید دی. لیکن اگر مقصد چی او ونمت را حاضر جو اگر تاند بدر دیو حکمان دی دی. وما تغیب وان جا زیر رضوان حالد چی داغو غیبت تیر بیتر رضوان نا داغو وجد داغو چام پا امر دنی بیر اسلام آلی داغو غیب و بطا پا امر دنی من او خبران جن کی شیتان پاس رضوان پست وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا اشاره وك النبي الرسول دا دراست اشاره وك النبي الرسول بغيرا اسماني حاضر يا عثمان لازفت يد عثمان ضربه بي على يدي ببل اصراجييي اوپر وك هو قال لا ضرب فلاتمان وقال هاجر عثمان تابع اعلاجو نور صاحب روز بيعت تماميت الكشوييي بلاش ذبيي سامشويي وقال ابن عمر وجا جواب السؤال دراوين اذهب بهذا العالمك شہی دہی دان دوں بابو کے بیات اتفاق ہو بھائی اذان لپی ہے پر یہ باپ کے بیان دعا کے تک عمل نہ ملتا مشکلی ہے یہ پر یہ باپ کے واقعہ جاتا نا بیا یامین تضرر رضی اللہ مجید مگر سراج الدین وہنہ مکہ درس سے ذنبات نے ایا ہمیں سگرا دی منی لگی وقفہ علی رضی اللہ موت اور شاعت نے وقت وہ نے حذیفہ کو فرمایا اے پروانہ भगवान نے تیری لیے کہ تاسل بک کٹ گیا وہ باج مطابق میں بیماریاں جیسے بھی کیدے خلاص قال کیف فعلتم تاس ذ تاروک نظر از مصران ایمان اس دی مقام سے دیتے تھے علی اے بھوال <سؤال> تمار تنیکار وتا کو زغیت ذمگوسرا ا تا ہبان ان تکونا ا ہمر تمال مالا ذی تا ذری کی تا ذری ایکو دے پدے ذلک بارے تمرا فراج یلا تا برداشت لے پئی قاللا امرن یہ نہو مجی کتن من کو دے پدے من تمرا فراج طاقت لری ما فی کبیر الفاگی سکسر ما فی کبیر بن کی چلیر کا سرت جاتے نظر نظر ان ان تاسو لا لہرا ان دمرہ مال کو ورکوں چلائح تجنے لارج اور ان بعضی ابلاؤں دمرہ مال کو ورکوں کنڈو تھا کہ محصاج بنید کہ یہ چاہت اور بہت چاہتے ہیں پس نمال اس ورے دولہ مال باقی دا سے قصان حقوق کو خلق فیدا کرید یہ زمانی اگر اتنا اقبل خیٹے نہ انگلے اگر گئی دی حقوق کو خلق فیدا کرید اگر تو باقبارات یہ ڈکڑی دی جو غریبوں کا وقت آگیا ہے کہ م ہمارا تنوک نفائرہ جدید زفر خربو کا ذکر زواب اسنے اپر ایک دم پونٹ دائرات لا اقد نئے ادافہ جس حالت بانے خدا حالت جنہوں کو اجید چالفہ سمانہ فما آتا ہے فما آتا ہے لئے اللہ حالتا ہے نور حالتا سرور رضی بات دیوئے نا شید حق توسیبہ دفت میشو لائنی لگاہ مناظد لائبنائی باظنہ اوی جزو والا اوہ سنہا بری میمون ما کی مقامی علماء قربی صورت سبقل قربی صورت سبقل قربی صورت سبقل او ان نحل او نحو دارگا فرقاتی را حق تا شمع الناس داود سورت جوازی رفق جخلق راجمشی چان خوض رشی راجمشی قلب ماہو اللہ انکبرا نو دابل سمگر نو عمر موصوب پبر سبت بانی مطلسی پبر سبت بانی اللہ انکبرا چی تکبیر او کتا تکبیر زیرما تکبیر زیرما سا سمیتو ماہو اللہ ان امنی اقول قتل لیاو کننی گزارتا <سؤال> ہوں اللہ تعالی ہو گزارے کو فرمایا من حطت انا آن اللہ وہ غلط پتہ بنانے کو جس کی کوئی بھی بولوس اپ کو جس بھائی کی کوئی بھی کو پرما راگی کے بھائی سلام ما نہ رت کے یقین لا جائے کافر اجی میں اسون دیرٹھ صافی دے لا فضل اعلان کا تنا اور عمر بن عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالی عبد الرحمن او دونوں ہوش دی جو تقدمه فرمایا ان کی امامت سمدس نیابت نیول کمنجلی عمر سوچنے دی عمر رضی اللہ عنہ فقد جارا ولذا ست جاتے اجتماع عمر رضی اللہ تعالی شاہدت ذکر میں کہ دن لو ماہ المسجد اطراد جو بات ون لی محمد مدد سودا امر اوہم یپورو سبحان اللہ سبحان اللہ علی مد امن رسول اللہ مہ رحمت اور فلاتم خبیبذن و کو صاحبنا لا قوم سراد رحمان اور اللهم اسانا خبیبذن تو فترہ کیثر فلما انا نے حبیب لن ترجسرہ فلما سلفو کل جی بار جو من قطری معروفر کے غلامہ جدا مشہور ہے یہ صرف حالت <سؤال> سے بارس بنکو قد امرت بھی معروفا ما عمل کرتا فبارا کیا معروف الحمدلللہ اللذین میں جائے المیت تھی بیت رجوری یا دنیا تھی رسائی دے و قاہر حمدلللہ دعوت راچی میں نگر آزما قالت قد کنتا ان ثوابو عبداللہ ابن بازن ہوتا حتاب کہ قد کنتا ان ثوابو کا تحبان ان تکسر العلو و جکردی بل آمان ٹیر آجامی ستاو العروج انا بولامر اجمي ومجنيك وقال عباص افسرهم رتيقا عبد الله ورضيا الجاد تو بولامان کیسے تھے نا بولامان جاد ومجنيك فقال امشيت ورب الله فقال عزو اي الشيء قد الله بولا دار قتلنا فقال كذب تل ش بھی خبر کی بعد ما رضیر فہمارا چمت تک غلامان <سؤال> تو مسلماناں میں چاہ جمین کرتی کو ولی تعمیم بارے رد کو اکی دیشتہ تلیب ربار تخصیص مراد ہو چکار چکم کبھاری قصیب تخطار شب آدمہ تقلم بیرے سالیکم پس آنے چاہیے اقرار کرنے فرسان سازو بانے این اقراری فرسان کرے دے و سندو اکی بلدکم او منکم چونے ساز رکھے یہ ظاہری اسلامی روڑے دے و حج حج جگو بعد من لا بيت دی وی و کمر لدن پر کو تر نامو مغم سراڈو کہ ان الناس لن تصيبهم مصیبت قل لهم امید لقد جهر ليسنت المصیبت ما کہین الناس لم سیبت قول لا باسا اچھا مدار جن بان شر باگنے تو اللہ بہکہ تو دور ز ہم نے وقائلن قول لا باسا شر باگ پر نہ کمانی کہ بچے وقائلن قول شیخ درنابل جو جو روندر واد اللوتنون قد فاتوا خلص مرارف عليه شروان جبان نے قرصفت بضبانہ وجا رجلن شابن یو سلیرا بہسان فقال اب من او بشاعت حاضر کہ ابن منین بگش اللہ لگا قال وشاری صرف ہے دو پارات میں بگش اللہ وذین سلاما ولک من صحبہ رسول اللہ رحم صارو صارو صحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم وقدم الاسلام ਸਰవర్ جابیت مقدامہ خوار اسلام کی ما قائل سم و لیتا دیکھ سایرنبات سم و لیتا تمت دولیو کردہ و لیتا دولیو شیدر آجت او دخلافت پاہدن تا دو عادل خلافت وکو او بیت سلو رب سم شاہدتون بیت سا شاہدتا محاضر شو خالا و دت و نظاری کفافن اویرم و نظرم ظاہرکیں دغا سم و لیتا دولیو شیدر آجت او دخلافت و دت و نظاری کفافن زمان افقراتی دغا سوالیل خلافت دا زمان ر چلوما بنا گناہ کوئی سی ون زمارہ باں دا اجل امید دکو مجبوج رہنہ باں نشی لا علیہ جریش زمارہ فارمے زرا گناہ ہو تے ون زمارہ باں دا اجل نیا نہ جے ہر ول روان شو اے زائدالوے مصلاہ لنگے کرا کو دفرما کما نی حال ردون میرے من راوا کیندوا کنے دا غم رد علی رو دا اندر واپس قالے ابنہ تھی اے باثو بکا بڑے دا جمر کہنوں القان سمگت توار دے دادہ پھا کون جے می ساجماں جانوے زگندگی واطال ربک ازا دے سبب تقی ویر نہ پکڑبنا قال عبد اللہ بن عمر ون ن عمر کتاب کتاب رقم دے لا وين ما حد هنا كل دي ما عمري كل دي لما قذر بيت المال راجل او ذا صاحب تن قال له تبنيت انا مستحقه حق وماي اا كم استقافه لك ستي كم شيخ استغى نزله على ترزي صاحب نزله نسيت دم سماي راجل فضلات كان هو العمل لهم ان وفاله ما له اعلم فكرك دي باتیں بنا والے ماں ور قضا دے عمر دام وار نہ دا کردا و الا فسل بنیادی تو کچر دے اعمال اعمال <سؤال> نوں پرک ورن بے کا مصالبہ کلا دا جہیز بھو حضرت کی بنیادی کی کہ تم قریب تھاں رشتہ دے لا و الا بنیادی اعمال نوں پرک ایدو فسل ہی کو سوال کو کو نے کہ ورات تاذہم کو نے نہ پانی ولا تاذہم لا فادِّ عني هذا المال الى هذا البيت قضا كان اداء ضمان اداء قرض ان تل تبعث ان تلك لا شامل من الزراعه ومن المعاش من منين فقل يقر عليكم السلام هوات المرض والسلام ولا تكونوا ان لي صبر يوم المؤمنين امرا من الامين مؤت طلبان دے بندہ چھکا منین داں چھ بہ دا امر دے دا حکم دینا پر سوال و طلب بانیں بہین نے سر یوم المومنین زوال حکم دتاو مؤت طلبہ بہ سید سوال بن بہ سید امارت انیل سر یوم المومنین امین جن ابن مومن نے فرمایا زمین و کل استذنوا الكتاب ایذ فرمایا سے من عمر رضی اللہ عنہ چھ دفن شے سے قرن مولا نبی علیہ اصل دما عبدالرحمن مرراے سلام واچا او فتاذن بے جان تو سب سلم دخلال یارا نو دے پات کچھ دھا قائد تن ترقی یہ مصدین رچ لا سو جرے تو پدے غم وَرَأْسُ رَسُولِ النَّبِيِّ يَوْمَ آنَسَ فِي زَوْمَنِ طَائِفِ قَوْمٍ عُمَرُ لَرْنَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِذْنِهِ كَلَ جَرَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْقِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ أُبَيْرُ شِدَادَ بْنُ ذَهِيرٍ رَاوِي فَقَالَ فَقَدْ جَاءَ قَالَ أَرْقُونِي مَاذَا قَتَلَ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ أَيْتَكَ يَا أُبَيْرُ سَأَلْتُكَ بَقَارًا مَا لَكَ سَيُجَاوِبُ قَالَ الَّذِي قَدْ أَذِنَكَ بی نیاز عمر بن علی رضی اللہ عنہ فضائل اخبار کے ساتھ بارک ما قال شنتا حم میں ابن زاری عبد اللہ نے ہتھی وتی زیارت ہم اور مقصد ماتر دل زین بے اسے تو فیضا قالا کو بس کلج دو شم رحموننی نما وار لے بے انسان اجازت بو تو وارے تم نے لدو دو ثم سلم بے قوم میں سلامات ہوے او بے تو استذن من خطاب اجازت بنے من قیدش کرائے بدلہ چی ازیجی ت کریجانے بمان پ فھونی ہ درت دتنی او ہے بدر شے واپ کمارے ارت گی معاپس کے راہ مقابل مص مجات بننییں ممل حفسر گنا وہ سدرصا وسا ذان سڑ راواے بارہناہ سر من رہ تونا منبلومر ضر خانه اوت آےہیں راہنوہ خہ پر مقد عندہ ہو وی جلیل صادق و صادق فی جعل خلق را اجازه وسلو اور جدا داخل و نزول اخر اللہ داخل طرف کو تجدیدو پس میں نے کہا من اتاک و و و زاکر بن فقار او سے عامل منی استخلف خلق تو اسی تو قیام منی نے خلیفہ ولی احق بهذا الامر من هاور النظر ذنوب اجفاظ <تصفح> اب راتی و و انتخاب کیبد کی. و و و اللہ صرف مشور عمر عمر خلافت نہیں دا تفار. خلافت میں بین اصحابۃ الامرہ تو ساذن کجری امارت کی ساذن ہوتا ہوا ذا کے دلائت ندیدے والا فل سن به ایكما میرا کجری امارت تو حاصل نشا امداد والی پدبانے اند برائے باند ہر ساذن میں تھے دوسرے مشورے کہیں ولی لقد معذور پر زوی امارت تو پھیلا دی شکایت لم اعذهم و راقیاتن دین مانو پیدا ما تا امارت نا چبوغه ما دایمیرو دوج نهنه چليه د امارت تا بو سته دشمن واللهو قد منهم الا فردان ابد نه ما بخی دینه مگر ذات الحاجت دینه فرزاد جسرا اوسی بلا رابو او سته تو مراد اوسی خیرن دا خیر, خیر. فہن دا اصل عرب دا دی اصل عرب اصل عرب و دا مادر اسلام ایو قد من حواشیم مارم چاپ اخلی دا اطرافت مارد نفیس مار جاییت مار بنا دی نمت وسید چاپ اخلی و اطرافت مارد دینا و طورت بارا فقران بے با فسید فقران زبن اوسیه بزمت اللہ کامل اسید انہیں بمارد معاہدین کی اکم کافر عہد حضر فلج زیادہ دا دا دا فَاعْتَلَى لَهَا فَاعْتَذَ بِكُمْ كُفَالَتَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهُنَّ دَائِمٌ كَوَاجِبِهِ ثَالِثًا فَأَهْكِ وَيُقَاتِلُ مَرَاءَ مَنْ كَتَالِبُهُمْ وَذَا بَتَاوِكِ وَلَا يُكَلِّفُ إِلَّا طَاقَتَهُ وَمَنْ يُكَلَّفْ فِيهِ مَا قَدَرَ عَلَى طَاقَتِهِ وَبَابُ الزَّيْدِيِّ كَفَنُورِ عُمْرِهِ فَلَمَّا قُمْ سلام رحمان ah جلیو سنان قارا زبیر. زمان زمان قارا زبیر قرب و رحمانا عبد الرحمان کا سنمت عبد الرحمان اکانت رقبہ بقال عبد الرحمان عبد الرحمان وہودی دولت ادین الہوتا عثمان الہوتا ایكما صبرنا من ھذ الامر بل جنو ینی ارۃ تاسل پر دیکے جزان بذارقید امر نہ نکئی ذار بذارقید امر منگے اندر ورکو چونکہ برابر آتے ہیں انہے اندر ورکو نہ ولو من ھذ الامر ارۃ تاسل برات کے دے امر نہ پانا جو میرے منگدا کے اندر ورکو واللہ علی و الاستغفر اللہ جل کران اس تا, تا دی رحمان دیوتا درحمان تاذو کھا اورا کھا مگر کبھی دی امر رحمت اس بارے دے مادر رحمت اللہ و اللہ علی انا نکرشی پما بارے دے کہ اللہ اعلی ان افضلکم جو بتا تو انتخاب کو خلاص لاڑے کہ خدای نے کم داذل تاذری جی بتا کہ سب افضل ما تمہارے کی اگتر سارے وخار من رسول دے دے السلام تقدم نہب آدر انسمان تسمان تب اور خبر ایسان صدا کرتے ہیں کہ عثمان روح صدا کرتے ہیں مویر فقال امی تظارکا فرمہ خضرمی ساکتے ہیں اندکہ احتسال میں احتسال میں احتسال شپا اللہ یو خودوا ہے خلق رائز روح صدا رائے بے عثمان رضی جنہا نخوبا قصر آگے ترکتے ہیں احتسال من جو کو اپنی مرکینا سو اجنہا ہوتا ہوئی ماتول شپا انتخاب کرتے اکثر کال پایا دکھاؤ راپا مناقب دادی رجن ڈاخران ہو بخار